جاپان کی مثال دوسری عالمی جنگ انیس سے 1945 میں جاپان اس کا سرگرم ممبر تھا اس نے بڑی بڑی امیدوں کے ساتھ جنگ میں شرکت کی لیکن جب 1945 میں امریکہ کی طرف سے جاپان پر دو آئٹم بم گرائے گئے اور اس کے نتیجے میں جاپان کے دو بڑے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی جاپان کے لیے مکمل شکست کا واقعہ تھا یہ جاپان کے لیے مکمل شکست کا واقعہ تھا مگر پچیس سال کے بعد جاپان دوبارہ ایک ترقی آفتہ ملک بن گیا آج جاپان کا شمار اعلی ترقی یافتہ ملکوں میں ہوتا ہے یہ کامیابی جاپان کو کس طرح حاصل ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ ری پلاننگ کے ذریعے جنگ کے بعد جاپان کے مدبروں نے پورے معاملے پر اثر نو غور کیا وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جنگ میں اپنی پوری طاقت لگانے کے باوجود اور جان و مال کی قربانیاں دینے کے باوجود انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا اس کے بعد ان کے اندر نئی سوچ پیدا ہوئی انہوں نے دریافت کیا کہ اس دنیا میں کوئی بڑی کامیابی صرف امن کی طاقت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے تشدد کا طریقہ بربادی تو لا سکتا ہے لیکن وہ کوئی ترقی لانے والا نہیں اس کے بعد اس وقت کے جاپانی حکمران ہیرو ہیٹو نے ریڈیو پر اپنی قوم کو خطاب کیا انہوں نے اپنی خطاب میں بتایا کہ جاپان کی دوبارہ ترقی کے لیے ہمیں ناقابل برداشت کو برداشت کرنا ہے تاکہ ہم جاپان کو ایک ترقی یافتہ نیشن بنا سکیں دا ٹائم ہیز کم ٹو بیئر دا ان بیریبل دو آئٹم بموں کی تباہی کے بنا پر جاپانی قوم اس وقت انتقام میں مبتلا تھی لیکن جاپان کے کچھ دانشور اٹھے انہوں نے یہ کہہ کر جاپانی قوم کو ٹھنڈا کیا کہ امریکہ نے اگر انیس سو میں ہمارے دو شہر ہیروشیما اور ناگاساکی کو تباہ کیا ہے تو اس سے پہلے انیس سو اکتالیس میں ہم خود کش بمباری کے ذریعے امریکہ کے بحری مرکز پرل ہاربر کو تباہ کر چکے تھے اس حادثے کو بھلاؤ اور جاپان کی نئی تعمیر کرو اس کے بعد جاپان نے اپنی قومی تعمیر کی ری پلاننگ کی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ انہوں نے فوجی میدان کو چھوڑ دیا اور پچیس سال تک صرف سائنسی تعلیم اور صنعت پر زور دیا جاتا رہا اس نئی پلاننگ کی تفصیلات کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے اس نئی پلاننگ کا نتیجہ تھا کہ جاپان شکست کے کھنڈر سے نکل کر دوبارہ ایک فاتح ملک بن گیا جاپان کے لیڈروں نے جس طرح اپنے ملک کی ری پلاننگ کی اس میں مسلم رہنماؤں کے لیے بہت بڑا سبق ہے مسلم علاقوں میں بھی کسی نہ کسی طور پر اسی قسم کے ناموافق حالات موجود ہیں مسلم ممالک کے لیے بھی یہی امکان ہے کہ وہ ری پلاننگ کے اصول کو اختیار کر کے دوبارہ اعلی ترقی حاصل کرے مثال کے طور پر فلسطین کے معاملے میں جب بالفور کا فیصلہ سامنے آیا اس وقت مسلم رہنماؤں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ بال فور ڈکلریشن کے تحت فلسطین کے آدھے حصے کو یہود کو دے دیا گیا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو قبول کریں کیونکہ اس سے پہلے ہم صدیوں تک پورے فلسطین پر اپنی حکومت قائم کیے ہوئے تھے اب اگر یہود کو موقع مل رہا ہے تو یہ قانون فطرت کے تحت ہو رہا ہے باہوالا سورت العمران آیت ایک سو چالیس اس میں نا انصافی کی کوئی بات نہیں مسلم رہنماؤں نے اگر اس قسم کا فیصلہ کیا ہوتا تو یقیناً آج فلسطین کی تاریخ مختلف ہوتی موجودہ زمانے کے مسلمانوں کے لیے اسلام کی قدیم تاریخ میں بھی نمونے موجود ہیں اور سیکولر قوموں کی تاریخ میں بھی انسانی تاریخ ہر قسم کے نمونے سے بھری ہوئی ہے اصل ضرورت یہ ہے کہ تاریخ کا مطالعہ بے آمیز ذہن کے ساتھ کیا جائے غیر متاثر ذہن کے ساتھ پورے معاملے کا اثر نو جائزہ لیا جائے اگر ایسا کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ کچھ دروازے اگر بند ہوئے ہیں تو دوسرے دروازے پوری طرح کھلے ہوئے ہیں اگر حالات کو سمجھ کر ری پلاننگ کی جائے تو یقیناً مستقبل کی نئی تعمیر کی جا سکتی ہے شرط یہ ہے کہ ماضی کی ناکامیوں کو بھلایا جائے اور مستقبل کے امکانات کو لے کر اپنے عمل کا منصوبہ بنایا جائے